الحمد رب العالمين علمی والسلام وسلم علیہ سید المبیا اما بعد اما باغب من شعن عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت النمل آیت نمبر انیس تک ہمارا کلام ہو چکا تھا تفسیر ہم نے بیان کی تھی اور ابھی ہماری بات اس بات میں اس موضوع پر چل رہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی حص یا ان کے حواس عام انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زائد ہوتے ہیں جن کا آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں عام انسان جتنا سنتا ہے نبی اس سے بہت زیادہ دور تک سنتے ہیں عام آدمی جہاں تک دیکھتا ہے امبی علیہ السلام کی نظروں کی رسائی اس سے یعنی اندازہ ہی نہیں کر سکتے اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے اس طرح ہماری جو تصرف ہے ہمارا ہاتھ ہم بڑھاتے ہیں جہاں تک ہمارا پہنچتا ہے انبیاء علیہ السلام کو اس سے زائد تصرفات عطا کیے جاتے ہیں تو اس میں ہمارا آخری کلام یہ چل رہا تھا کہ جیسے یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر کوئی پاکستان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے یا رسول اللہ کہے اور عقیدہ یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سن لیں گے تو یہ وسوسہ آ سکتا ہے یا اعتراض ہو سکتا ہے کہ کیسے سن لیں گے اتنی دور سے ایک بشر ہمارا کلام کیسے سن لے گا تو اس پر میں آپ کو یہ وضاحت عرض کر رہا تھا اس موضوع کے اعتبار سے کہ یہ اعتراض اس وقت پیدا ہوگا جب ہم دو امور کی طرف سے عدم توجہ ہی اختیار کریں گے اپنی توجہ کو ہٹائیں گے ایک اللہ کی عظمت کی جانب سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے حواس کے عام لوگوں کے ہوا سے بڑھ کر ہونے پر ہونے سے اگر آپ توجہ ہٹا لیں گے تو یہ گڑبڑ پیدا ہوگی پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حواس ہماری طرح نہیں ہیں وہ ہماری طرح وہ بشر ضرور ہیں لیکن وہ بشریت میں انتہائی کامل ہیں ہماری بشریت میں ان کی بشریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے لہٰذا تو قرآن سے ثابت تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفد نے بتایا کہ یہ چونٹی تین میل کے فاصلے پر تھی جس کی آواز کو سن کر سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا تھا تو اس لیے جب سلیمان علیہ السلام جو فضائل و کمالات میں یقینا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہیں وہ تین میل دور چونٹی کی آواز سن رہے ہیں تو یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی آواز دور سے سن رہے ہوں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے تعجب اسی وقت پیدا ہوگا کہ جب ہم نبی کے حواز کو اپنے حواز پر قیاس کریں گے ایسے شخص سے سوال ہوتا ہے یہ بتائیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ایک بشر ہوتا ہے ہماری طرح سنتا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے تین میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز کو کیسے سن لیا آپ اس کا جواب دیجئے تو نہیں دے سکیں گے دوسری بات یہ کہ یہ اعتراض اسی وقت پیدا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کی جانب سے توجہ ہٹے گی دیکھئے اللہ تعالی کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ہماری آواز کو ہزارہ میل سینکڑوں میل دور تک پہنچا دیں یہ وہ قادر ہے آج ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں کہ آپ سینکڑوں میل دور کی آواز سن رہے ہیں آپ ایک کال کرتے ہیں اور سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ایک شخص آپ کی آواز کو سن لیتا ہے یورپ کنٹریز میں کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ فورن موبائل پر ٹیلیفون پر آپ کی آواز کو سن لیتا ہے ممکن تو ہے نا اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بازو کا بہت دور دو تین میل دور ایک آدمی ہتھوڑا مارتا ہے زور سے تو آواز آتی لیٹ ہے ہمیں دیر سے پہنچتی ہے لیکن ہتھوڑے کی آواز آ رہی ہوتی ہے تین میل چار میل کے فاصلے سے تو زوردار آواز ہمارے کان تک کون پہنچا رہا ہے کہ آپ سن رہے ہیں؟ نہیں اللہ تعالی ہم تک پہنچا رہا ہے حقیقت اسی طرح جو آلات اور اسباب ہم نے ایجاد کر لی ہے اس سے آواز ہماری ہزاروں میل دور تک پہنچ رہی ہے تو عقل ہماری استعمال ہوئی لیکن عقل کس نے دی ہے اللہ نے عطا فرمائی یہ آئیڈیا کس نے دیا یہ بھی دل میں اللہ نے ڈالا ہے لہٰذا اللہ تبارہ و تعالی نے تو عام آدمی کو بھی یہ ایک ایسے خیالات دے دی اور ایسی کوشش کے توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنی تدبیر کے ذریعے ہزارہ ہاں میل دور کی آواز سن رہا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ بغیر کسی آلات آلے کے بغیر کسی ذریعے کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آواز سنوا دے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں لہذا معلوم یہ ہوا کہ صحیح عقیدے کے ساتھ اگر کوئی دور سے بھی نبی کو ندا کرے تو اس میں شرائن کو حرج نہیں اور عقیدہ سیاح یہ ہے کہ یوں آواز اس عقیدے کے ساتھ آپ ندا کر سکتے ہیں یا رسلی اللہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے پکاریں گے تو باعطائے الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آواز کو سنیں گے یا یہ عقیدہ رکھ لیں کہ ہماری آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تک پہنچا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر جب وہ پہنچائے گا تو نبی سن بھی لیں گے اور نبی کا دور سے سننا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو تین میل کے فاصلے سے سن لیا تھا اور ویسے بھی آپ حادث اٹھا کر دیکھ لیجئے نبی بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی میں بھی ہے کہ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے تو صاحب کے نے عرش کی کہ اللہ و اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے شاید فرمایا کہ یہ دراصل ایک چٹان کی آواز ہے جو آج سے ستر برس پہلے ستر سال سیونٹی ایئرس پہلے گرائی گئی تھی جہنم میں گرائی گئی تھی یہ آج اس کی تہ میں پہنچی ہے یہ اس کی تم نے آواز سنی ہے اب آپ اندازہ کریں سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق اگر آسمان دنیا سے ایک چھوٹا سا پتھر گرایا جائے تو وہ شام سے پہلے پہلے زمین پر پہنچ جائے گا چھوٹا پتھر پتھر, پتھر کے گرنے کی رفتار یقینی سی باتیں کم ہوگی اگر اس کے مقابلے میں بہت بڑی چٹان گرائی جائے تو اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آئے گی تو یہ اگر پتھر صبح آپ پھینکیں شام تک پہنچ رہا ہے تو چٹان دوپہر تک پہنچ جائے گی تو آسمان سے زمین تک صرف صبح سے دوپہر کے اندر پہنچ جائے چٹان تو یہی چٹان اگر ستر برس تک گی تو غور کریں کتنی گہرائی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتائے الہی آج سے کم آش پندرہ سو سال پہلے زمین پر بیٹھ کر ستر سال کی گہرائی کی آواز نہ سے خود سنی بلکہ صاحب کرام علیہ مردوان نے آپ کی عطا سے سنی اور آپ سرکار نے اس کی وضاحت بھی فرمائی اور اللہ نے شاید فرمایا ولاخرات وَلَا خیر اللہ کا مین اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والی گھڑی آپ کے یعنی آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے یعنی فضائل و کمالات کے اعتبار سے جہاز مفترین نے فرمایا کہ نبی کریم کے کمالات روز بروز بڑھتے ہیں ان کی براکات میں اضافہ ہی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید کے ذریعے اپنے نبی سے ترقی کا وعدہ کیا ہے تنزلی کا نہیں تو اپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ایک معجوزہ تھا جو ختم ہو گیا ایک وقت میں نبی نے سنا پھر ختم تو یہ صلاحیت کا حاصل ہونا یا ایک فضیلت کا حاصل ہونا کہ اتنی دور کی آواز آپ نے سنی اور پھر اس کا چھین لیا جانا یہ ترقی نہیں تنزلی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ اپنے حبیب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ترقی تا فرمائے گا تنزولیتا نہیں فرمائے گا لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو نبی آج سے پندرہ سو سال پہلے ستر سال کی گہرائی میں گرنے والی چٹان کی آواز سننے پر قادر ہے تو وہ آج اس کے فضائل و کمالات کا عالم کیا ہوگا وہ کتنے دور کی آواز سن رہا ہوگا تو اگر آپ یہاں سے مدینہ منورہ کا فاصلہ دیکھ لیں تو ستر سال نہیں ہے پیدل بھی چلیں گے تو قالمہ ستر سال آپ کو نہیں لگیں گے تو جو نبی آج سے پندرہ سو سال پہلے ستر برس کی گہرائی میں گرنے والی چٹان کی آواز سن رہا ہے اگر ان کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل سے آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے اپنے کمتی کی آواز کو بغیر کسی آلے بغیر کسی سبب کے سن رہے ہیں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں تعجب وہی کرے گا حیران وہی ہوگا جس نے نہ قرآن پڑا ہوگا نہ اس کی حدیثوں کی طرف توجہ ہوگی لہذا امبی علم السلام کے حواف دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں پھر یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا سطبا تو آپ نے تبسم فرمایا اس حال میں کہ آپ نے دہق فرمایا اس کے قول کی بنا پر تبسم اور دہق دو لفظ یہاں پر استعمال ہوئے یاد رکھیں پہلے تبسم ہوتا ہے پھر دہک ہوتا ہے پھر قاقہ بنتا ہے تبسم کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا یعنی ایسا ہسنا جو آواز بالکل اس میں نہ آئے صرف تھوڑا سا ہوٹ ہی لیں, بس یہ تبسم ہے اور دہق ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ آدمی ہنستا ہے لیکن آواز اس میں نہیں نکلتی ایک دم بہت زیادہ نہیں تھوڑا ای, کی, کی کی کی جیسے ہوتی ہے ہلکی سی بالکل بالکل ہلکا ایک ہے کہ زیادہ کھیکی کھیکی کرنا کہ اطراف میں کچھ لوگ سن لیں تو تبسم جو ہوتا ہے وہ صرف مسکراہٹ ہوتی ہے اور ایک لفظ ہوتا ہے دہک دہ کا معنی ہنسنا ہسنے سے مراد اتنا ہوتا ہے کہ دانت بھی نظر آ جاتے ہیں منہ بھی تھوڑا کھلتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس میں بھی آواز بلند نہیں ہوتی دوسروں تک آواز نہیں جاتی یا یوں کہہ لیں آپ تبسم وہ ہے جس میں مسکراہٹ ہو آواز بالکل نہ ہو دہک وہ ہے جس میں آواز تو ہوتی ہے لیکن دوسروں تک نہیں پہنچتی صرف اپنے تک ہی رہتی ہم اس کی آواز ہوتے ہیں اور قہقہ اس ہنسنے کو کہتے ہیں کہ جس میں ہماری آواز دوسروں تک بھی پہنچ جائے تو قہ کہاں کا مطلب وہ جناتی کہا کا نہیں ہے جیسے وہ آپ نے علی فلاور کوئی پروگرام دیکھا اور اس میں جنات کرتے تو ہم کہتے ہیں یہی کہہ کہاں کہا کہ یہ تعریف حقیقتر نہیں ہے کہا کہ تعریف فقط یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے لوگ بھی آپ کی آواز کو سن لیں وہ آپ کھکیکی کو ہم کہتے ہیں کہ ادھر تین چار تک بھی آواز پہنچ گئی اس کو قخہا کہا جائے گا تو اس لیے تبسم اور دہق یہ نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں دونوں چیزیں لیکن کبھی بھی کہا, کہا آپ سے ثابت نہیں کیونکہ کا کہا جو ہے یہ مطلب مربت کے خلاف ہے ایک بردباری اور وقار کے خلاف ہوتے کہا کہاں جبکہ تبسم اور دحق یہ وقار کے اندر رہتا ہے تو نبی جو ہوتے ہیں یہ دہق فرماتے ہیں یا تبسم فرماتے ہیں کہا, کہا نہیں فرماتے تو اس لیے زیادہ بلند آواز سے ہنسنا نہیں چاہیے بے اختیار آواز نکل جائے ایک الگ بات ہے دوست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے چاہیے ایک یہ کہ بس بے فکر ہو کہ وہ او اونچے ٹھٹے لگا رہے آدمی کہہ کے لگا رہے ہیں تو اس قہ زیادہ لگانے سے چہرے کا نور کم ہوتا ہے اور چہرے کا نور کم نہ ہو تو کم دل کا نور تو کم ہوتا ہے سیاہی سی آتی ہے اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کاہ کم سے کم لگائیں ہنسی کو زد حق اور سے زیادہ رکھیں تبسم کے اندر بالکل آواز نہیں ہوتی صرف مسکراہٹ ہے دہک میں آواز تو ہوتی ہے لیکن دوسروں تک نہیں پہنچتی اپنے اپنی ذات تک محدود رہتی ہے اور کااہ میں آواز ہوتی ہے جو دوسروں تک بھی پہنچ جاتی ہے ان تینوں کے اندر فرق ہوتا ہے تو تبسم اور دہا کی سنت ہوتی ہے اور قہقہ کہا کہاں ہے مکرو کا مطلب یہ گناہ نہیں ہے مکرو تنظی کو قرار دیا کہ شریعت نے اس کی بھی وہ بھی زیادتی کبھی کبھار نکل جائے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے اس کی زیادتی کرنا کہ ہر وقت کہ کا لگانا یا جب بھی ہنسے تو کا شکل میں ہنسیں یہ مکرو تنظی ہے مقبوع تنظیم اس عمل کو کہتے ہیں کہ شریعت نے اس کو ناپسند تو کیا ہو لیکن انسان گناہگار نہیں ہوتا اس کے بعد پھر یہ دیکھیے جب آپ نے اس چونٹی کے قول کو سن لیا تو سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنا ذاتی کمال قرار نہیں دیا پھر سے ہم لوگ اپنے کو متبعین ہوتے ہیں تو یعنی کچھ تابع لوگ تو جو بھی کمال کریں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں تحسین طلب نگاہوں سے کہ اب میرمانو میرا کمال دیکھا کیسا میں نے کیا کیسا کمال دکھایا آپ نے ایسا نہیں کیا کہ چوٹی کی آواز سننے کے بعد آپ نے سب اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو میں نے چونٹی کی آواز سنی ہے کیسا ہے میرا کمال ہے کہ نہیں ہے بھائی سب کہتے جی جی ہسبر اللہ صوبہ بڑا کمال ہے جس سے کہ ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ جو اطراف میں ہوتا بھی یہ ہے کہ ہم اکثر خوشامدی قسم کے لوگوں کو رکھتے ہیں جو ہر ہماری بات میں چاہے اس میں کو کمال کا پہلو ہو نہ ہو اسے با کمال قرار دیتی ہے وہ عوام جو ہے اور وہ ہمیں سراہتی رہتی ہے تو قلب کو سکون ملتا رہتا ہے سلیمان عوارزات بشریعت سے پاک و صاف تھے لہذا آپ نے آگے کیا عرض کی وقالا تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کی ربی اے میرے رب اوی مجھے توفیق فرماش نعمت ان علیہ کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت پر جو نے مجھے عطا فرمائی وہ اعلیٰ والدیا اور میرے والدین کو عطا فرمائی وہ ان عمل افعالحن پرواہ اور مجھے توفیق عطا فرمائے ایسے عمل کی جو نیک ہو اس عمل وہ عمل تجھے پسند ہو تو اس سے راضی ہو جائے وہ ادخلنی جو رحمت کا فی عبادت افعالحین اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے تو پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی کمال ظاہر ہو کوئی اللہ کا انعام کا احساس ہو کہ اس کی موجودگی میرے پاس ہے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کریں فوراً شکر ادا کریں اور شکر کے ساتھ ساتھ اس کرم پر مطمئن نہ ہو جائے یعنی اسی پہ نہ ٹھہر جائیں بلکہ اور زیادہ کی طلب کریں اور زیادہ مانگیں لہذا آپ نے پہلے تو عرض کی کہ میں شکر ادا کرتا ہوں پھر اس نے مت کرو تھی مجھے عطا فرمائی میرے والدین کو عطا فرمائی اور اس بات کی مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسے عمل کروں کہ تو ان سے راضی ہو جائے تو پہلے آپ یہ کر رہے تھے عمل اس کے باوجود آپ نے دعا کی اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز پہلے حاصل ہوتی ہے اگر آدمی اسی کے لیے دعا کرے تو اس کو پھر استقامت پر حمل کرتے ہیں مثلا میں نماز پڑھتا ہوں اب میں اگر یہ دعا کروں اللہ مجھے نمازی بنا دے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما تو میں تو پہلے پڑھ رہا ہوں اب اس کا دعا کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی جو تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیقہ فرمائی ہے اس پہ استقامت عطا فرما دے تو گویا کہ استقامت کی آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے نیک اعمال پر استقامت عطا فرما دے جو تیری پسند والے ہیں جو میں وہ عمل پہلے کر رہا ہوں ان پہ مجھے استقامت عطا فرما دے اور آخری جو جملہ ہے اس میں دو باتیں بڑی قابل توجہ ہیں ایک بات تو آپ نے اس کی بھی رحمتی کا سیاح باتیں کا اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت سے مقربین میں داخل فرما دے اپنی رحمت سے تو یہ بھی بڑا کمال ہوتا ہے کہ کوئی اپنے عمل کو اہمیت نہ دے بلکہ صرف اللہ کی رحمت کی طرف توجہ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی یہی بات اس انداز سے بیان فرمائی کہ آپ نے شاخ فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہوگا تو کرام علم و علمدوان نے دائرۂ ادب میں رہ کے عرصیہ کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا تو فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی داخل جنت ہوں گا تو اس لیے کمال یہ ہے کہ آدمی نیک عمل کرے اور بھول جائے کہ میں نے کوئی نیک عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ میرے عمل کچھ بھی نہیں بس تو اپنی رحمت سے داخل جنت فرما دے اللہ کی رحمت پہ توجہ کرنی چاہیے اور پھر اتنے مقرب ہونے کے باوجود پھر مقربین میں داخلے کی دعا کرنا یہ آج کے کی طرف اشارہ کرتا ہے اسے بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے وہ آخرا الحمد للہ رب العلم